مستانی فرماتے ہیں کہ جہاں سے ایک عام بندے کے مومن بندے کے مطبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی جہاں ولی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے مرتبے کی ابتدا ہوتی جہاں شہید کے مرتبے کی انتہا وہاں سے صدیق کے مرتبے کی ابتدا جہاں صدیق کے مطبے کی انتہا وہاں سے نبی کے مرتبے کی ابتدا جہاں نبی کے مطلب کی انتہا وہاں سے رسول کے مرتبے کی ابتدا جہاں رسول کے مرتبے کی, کی انتہا وہاں سے اول العظم کے مرتبے کی ابتدا اور جہاں اول الاظم کے مرتبے کی انتہا ہو ہوتی ہے وہاں سے حضور کے مرتبے کی انتدا فرق کتنا ہے لیکن قربان جائیے سب سے او لا لا لان سب سے او سب سے بالا ہمارا نبی, اپنے ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دون دونوں آلم کا ہمارا وہی بات بدید گستی والی بات اعلی حدت کہہ رہے ہیں اپنے انداز میں کہ خلق سے اولیاء لیا او لیا خلق سے اولیاء اولیاء سے شیرو اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولو سے کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم ایک شیر کی تشریح سن لے پھر بعد میں میں پڑھوں گا مقتا ایک شیر کے بعد ہائے ہائے میرے آقا فرماتے ہیں صد صل اللہ صلی اللہ, صل اللہ سنیے آقا کا فرمان جب حضور کی بات آئے تو ساری باتیں ختم حضور نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا نصف ملا آدھا نصف کا عالم کیا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی کاٹی نہیں کٹی کاٹنا اور ہے کٹنا اور ہے کاٹنے میں ارادہ ہے کٹنے میں ارادہ نہیں یوسف دیکھ کے کٹی مصر میں کٹی کیا کٹی انگشت اس کی زنا عورتوں کی انگلی انگلیاں کٹی بے ارادہ کٹی ایک بار کٹی اس نے یوسف دیکھ کر کٹی سر کٹاتے ہیں کٹا نہیں کٹاتے ہیں ارادن کٹاتے ہیں تیرے نام پر دیکھا نہیں آتا تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر وہاں عورتیں یہاں مردان وہاں مصری عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اور سنو میرے محبوب کا فرمان سنو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف کو اس نے سباحت ملا اور مجھ محمد کو حسن ملاحت, ملاحت ملا اس نے سباہت کیا ہے نے ملاحت کیا ہے ذرا سنیے اس نے اسے کہتے کہ جب دیکھے اور نظر پڑے تو نظر جم نہ سکے نظر جم نہ سکے اور حسن ملاحت وہ ہے کہ جب نظر پڑے تو نظر ہٹنا سکے سٹنا نظر پڑے تو نظر ہٹ نہ سکے حضرت ام المؤمنین حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور بڑے غمگین غمگین سے آئے وہ تو ماں ہے نا مومنوں کی جان لیا پہچان لیا کہ حضور کے فراق نے حضور کے دیدار کی تڑپ نے بے چین کر دیا بے قرار کر دیا ہے فرماتی ادھر ہی ٹھہرو میں آتی ہوں آپ اندر جاتی گھر میں ایک آئینہ لے کر آتے آئینہ آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں دے دے دا آئینے میں جو کھڑا ہو جائے وہی نظر آتا ہے لیکن وہ آئینہ ایسا تھا جسے میرے مستفیٰ نے ایک مرتبہ اپنے آگے آنے کی اجازت دے دی وہ آئینہ کیسا عاشق رضول تھا نظر پڑی تو نظر ہٹ نہ سکی نظر آئینے میں وہی آتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ آئینہ کیسا تھا جس میں حضور نے اپنا دیکھا جب آئینہ لے کر آتی ہیں حضرت عبداللہ اللہ اتنے اباس دیکھتے ہیں کہ آئینے میں خود نہیں بلکہ اب مستفا کا جلوہ نظر آ رہا ہے نظر پڑے تو نظر ہٹ نہ بھٹنا حضرت فرماتے ہیں کہ پردہ اس چہرائے انور سے اٹھا کر ایک بار اپنا آئینہ بنا اے مہتا بہن حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم ہے وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی اور ہم سنیوں کے آگے چاہے کیسی بھی خوشی ہو چاہے غمی کیوں نہ ہو ہم اپنے محبوب کا میلاد نہیں چھوڑتے خوشی ہو تو پکاتے یا رسول اللہ غمی آ جائے پکاتے یا رسول اللہ یہ کیوں یہ کیوں اس کیوں کا جواب اعلیٰ حضرت سے دیتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور گو نمکی حسن والا ماں گان بی نمکی حسن والا ماں دینے کو ہاتھ چاہیے قربان جاؤں یا سیدی آلہ حضرت حضر، حضر، آپ فرماتے دینے کو منہ چاہیے کیا مطلب ارے مطلب یہ کہ منہ بھی تو ایسا چاہیے نا کہ جس کے منہ سے نکلے ہو جا ہو جائے کون دینے کو ہمارا نبی جی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے ہیں مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سناتے یہ ہے اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ گئے رنگے بے رنگوں کا پردادا منڈک کچھ باتے یہ ہیں سلیم سلیم کی دھار سے پور سے پار چلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے ہیں آتے ہیں کہہ دو خوش ہو خوش رہے مجھ داری کا سنا دے گے رم کو رضا مش دادی جے گے ہے رم کو رضا مش دادی جے گے ہے, ہے بےکسوں کا سہا